وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا, إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستخر مع جريان الماء والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی غسل کو واجب کرنے والے اسباب چار ہیں بھائی چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے کسی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے مولانا اول کیا تھا؟ انزال منی منی خروج منی فی شہوت کے ساتھ ہو مولانا اور دوسرا سبب کیا تھا دونوں شرمگاہوں دو شرمگاہوں کا اپس میں مل جانا اگرچہ بغیر انزال ہی کہ کیوں نہ ہو میں نے آپ کو بتایا تھا صرف مل جانا یہ سبب نہیں ہے وجوب غسل کا بلکہ کچھ دخول بھی پایا جائے پھر اس کے بعد غسل واجب ہو جائے گا چاہے انزال ہو خروج منی ہو یا خروج منی نہ ہو تیسرا سبب ذکر ہوا تھا حیض بھائی یہ عورت کو ہر مہینے چند ایام خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے تو اس سے پاک ہونے کے بعد بھائی غسل کیا ہے ضروری ہے اس پر فرض ہے اسی طرح نفاس وہ فون جو بچے کی پیدائش کے بعد آئے بھائی اس کے بعد بھی غسل کرنا تو وہ جب رک جائے ختم ہو جائے غسل کرنا فرض ہے بھائی اس کے بعد سنت بتلائی تھی بھائی کہ غسل چند مواقع پر غسل سنت ہے ایک وقت کس وقت بھائی جو میل کے دن کب سے کب تک بھائی بجر کے وقت سے لے کر نماز تک بھائی اور دوسرا ہے عیدین دونوں عیدیں بھائی عیدین ہے <تصفح> دو عیدیں کون سی دو عیدیں ہماری عید <تصفح> الی طرح اور عید الحضا <تصفح> بھائی اچھا اسی طرح احرام بھائی حجیہ عمرے کے لیے کوئی جائے تو احرام باندھتے ہوئے سنت ہے غسل کرے اور آرافا کے دن بھائی میں نے بتلایا یوم آرافا نویں ضلح لوگ حج ادا کرتے ہیں میدان ارافات میں سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں بھائی پچیس تیس لاکھ حاجی بھائی اور یہ فرض ہے میدان ارافات میں جمع ہونا جو میدان ارافات میں نہ جائے اس دن اس کا حج ہی نہیں ہوا بھائی تو اس دن یا وہ رات جو آ رہی ہے اگلی اس میں اور اس میں زوال کے بعد غسل کرنا سن زوال کے بعد یعنی دوپہر کے سورج جب سر سے ڈھل جائے اس کے بعد بھائی اس کے بعد یہ مسئلہ آیا تھا کہ مزی اور وزی کے اندر غسل نہیں ہے بلکہ ان کے اندر صرف کیا کرنا کافی ہے وضو کر لینا کافی ہے مزی میں نے بتلایا تھا منی تو معروف جانتے ہیں بھائی اور مزی جو ہے شہکبت کے وقت بھائی قطرات وغیرہ کچھ خارج ہوتے ہیں ان سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو ٹوٹے گا بھائی اور اسی طرح ودی ہے بھائی یہ بھی کچھ گاڑے قسم کے قطرے جو پیشاب کے بعد نکلتے ہیں اس سے بھی غسل نہیں ہوتا واجب بلکہ صرف وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ہے وہی ان دونوں میں وضو ہے اور پھر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو جائز ہے اور کس قسم کے پانی سے غسل اور وضو جائز جو بتلایا تھا بارش کا پانی ہو وادیوں کا پانی ہو چشموں کا پانی ہو کنو کا پانی ہو اور سمندروں کا پانی سب سے وزو اور غسل کرنا جائز ہے لیکن ایسے پانی کے ساتھ وزو کرنا جائز نہیں جسے کسی درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو یا اس کے ساتھ کوئی غیر چیز مل گئی جس نے اس, کو اس کی طبیعت سے ہی کیا کر دیا وہ اس چیز اس پر غالب آئی اس نے پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا یعنی اس کا نام اس کو شخص پانی نہیں کہتا عام ہاں لوگ اب اس کو پانی وہ ایسا بدل گیا کہ اس کو عوام لوگ پانی نہیں کہتے بھائی نام بدل گیا یا وہ کیا ہو گیا گاڑا ہو گیا بھائی جیسے مشروبات ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی شربت پڑا ہوا ہو کوئی اس کو پانی نہیں کہتا بھائی اسی طرح شوربہ پڑا ہے اب تھا تو پہلے یہ پانی ہی لیکن اب چیزیں ایسی مل گئیں اور پک گئیں کہ اب اس کو کوئی پانی نہیں کہتا بھائی اسی طرح سرکہ ہے لوبیے کا پانی وغیرہ ہے بھائی پھر یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی کہ اگر پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل جائے تو کیا اس سے وزو کر سکتے ہیں یا نہیں بتلایا تھا اگر تھوڑی سی چیز ملی ہے جس کی وجہ سے پانی کے تین اوصاف جو ہیں رنگ بو ذائقہ ان تین میں سے صرف ایک کے اندر تبدیلی آئی ہے تھوڑا سا زعفران مل گیا یا تھوڑا سا صابن مل گیا یا اشنان بوٹی اس کے ساتھ تھوڑی سی مل گئی یا زردچ کا پانی جو ہے معمولی سا جس میں رنگ ہے اس کے ساتھ پانی کا صرف ایک وصف بدلا ہو تو اس سے اور غسل جائز <سؤال> ہے اور اگر دو وصف بدل جائیں پھر جائز <سؤال> <نئے> <سؤال> نہیں بھائی اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ پانی کے اندر جب نجاست گر جائے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے بھائی کہتے ہیں وہ جاری جی اور باقی جاری پانی جو ہے بھائی جی بہتا ہوا پانی جو ہے جی جاری جانتے یا نہیں بھائی بہتا ہوا پانی اضا واقعات کی ہی نجازت جب اس کے اندر کوئی نجاست گر پڑے جا گل وزو تو اسے وضو کرنا جائز ہے اس میں کوئی نجاست گر پڑے بہتا پانی ہے ہمارا نا تو پھر بھی وضو جائز کیوں جائز بھائی نجاست کو بہا کر آگے لے گئے ہاں اگر نجاست کا اثر نظر آ رہا ہے اس میں بھائی اور صاف میں سے کوئی وصف بدل گیا ہے تو اب اس کے ساتھ وضو اور غسل جائز نہیں بھائی معلوم تو یہ بہتا پانی نہیں ہے اگر بہتا ہوا پانی ہوتا تو ضرور کیا ہو جاتا جی ہے بھی تو اتنا آہستہ بہ رہا ہے کہ وہ نجاست وہیں پر ہے نظر آ رہی ہے بھائی رنگ وغیرہ ہے جی تو آم جاری پانی جو بہا کر لے جاتا ہے اسے وہ جائز ہے کب ارا لنگ یورا لہا اثر جب دکھائی نہ دے اس کا اثر بھائی اس نجاست کا اثر دکھائی نہ دے اذا لم یورا لہا اثر لی انحا کیوں جائز ہے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہتے پانی میں نجاست گر پڑے تو پھر بھی اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے کیوں لا تستقر اس لیے کہ ٹھہرتی نہیں ہے مع جرا نل ما وہ نجاست ٹھہرتی نہیں ہے سات پانی کے بہنے کے پانی کے بہنے کے ساتھ وہ نجاس ٹھہرتی نہیں یعنی وہ پانی اس نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ تو تھا مسالہ بھائی مسالہ آپ نے پڑھا پانی کے اندر پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے عام پانی مائ جاری کی بات نہیں کر رہا عام پانی کے اندر نجاست گر جائے تو سارا پانی کیا ہو جائے گا نجز یہ اس وقت ہے پانی تھوڑا ہو اور اگر پانی زیادہ ہے تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں ایک جانب نجاست گر پڑے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائے مثلا ایک تالاب ہے ایک طرف نجاست گر پڑی تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست کا اثر دوسری طرف اتنی دور تک نہیں پہنچا ہوگا بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی نہیں پہنچا ہوگا اب بھائی کون سا تالاب ہے کتنا تالاب ہے اس کو ہم شمار کریں گے بڑا ہے کم ہو تو چھوٹا ہے بھائی کہ تو متاثرین احناف بھائی کہتے ہیں ان کا فتو, وہ جو فتویٰ جس قول پر دیتے ہیں کہ وہ تالاب کم از کم دہ در دہ ہو گئی دہ در دہ یعنی دس گز زربے دس گز بھئی دہ در دہ کیا معنی دس گز زربے دس, دس, دس, دس گز بھئی یعنی اس کی چوڑائی بھی دس گز ہو اور لمبائی بھی کم از کم کتنی ہو دس گز ہو یا اس سے زیادہ ہوگا اور یاد رکھیے یہ گز وہ والا نہیں مراد جو آج کل آپ دیکھتے ہیں دکانوں میں شرعی گز مراد ہے شرعی گز شرعی گز اس کا نیسف ہے بھائی عام گز دو شرعی گز کے برابر ہے عام گز کتنے فٹ کا ہے بھائی تین فٹ کا بھائی عام گز کتنے فٹ کا ہوتا ہے دکانوں میں آپ کپڑا لینے جاتے ہیں گز ہوتے ہیں نے یہ کتنے فٹ کا ہوتا ہے تین فٹ کا لیکن شرعی کا یاد رکھیے ڈیڑھ فٹ کا ہے بھائی ڈیڑھ فٹ کا تو یعنی دہ در دہ دس در بے دس مالانا یعنی کتنے فٹ بائی کتنے فٹ ہوگا بھائی پندرہ فٹ بائی درب پندرہ فٹ بے اتنا تالاب ہو گئی مسئلہ سمجھ میں آیا اتنی چوڑائی ہو دس پندرہ فٹ چوڑائی ہو اور پندرہ فٹ لمبائی, لمبائی ہو اور گہرائی کتنی ہو جو کہتے ہیں گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ چلو بھریں تو زمین نہ کھل جائے بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی اگر اتنا تھوڑا پانی ہے یعنی ایک دو انچ اس کی گہرائی ہے بھائی آپ جیسے چلو بھرتے ہیں بھائی وہ زمین نیچے سے کیا ہو جاتی ہے نظر آنے لگ جاتی ہے کھل جاتی ہے تو یہ درست نہیں بھائی یہ مارا سورج سمجھ میں آئی کچھ نہ کچھ گہرائی بھی ہو تو دس گھر پہ دس گز بھائی اور گز کون سا مراد ہے عام انگریزی گز یا شرعی گز بھائی اور انگریزی گز کتنے فٹ کا ہوتا ہے اور شرعی گز کتنے فٹ ڈیڑھ فٹ کا بھائی شرعی گز اس کو زیرا بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زیرا بھی کہتے ہیں زیرا زال کے ساتھ بھائی آگے آ بھی جائے گا بھائی بوئی اور وغیرہ میں بھی آئے گا اچھا یہ مولانا اتنا ہے شرائی گز یہ کوہنی سے لے کر کوہنی سے لے کر ہاتھ سیدھا رکھیں تو کوہنی سے لے کر یہ درمیانی انگلی کے سرے تک مولانا یہ ایک شرحی گز ہے اور یہ ڈیڑھ فٹ ہے کتنا ہے ڈیڑھ فٹ ہے یہ زیرا کہرا ہے مولانا اچھا بھائی مسئلہ بتائیے مولانا دہ در دہ گز کا ایک تالاب ہے ایک جانب اس میں نجاست گر پڑی دوسری جانب سے کوئی وضو کرنا چاہتا ہے آپ کیا کہیں گے وضو جائز ہے یا جائز نہیں ہے وضو کیا ہے नहीं بشرتے کے اس دوسری جانب نجاست کا اثر نہ پہنچ اگر پہنچا ہے پانی نظر آ رہا ہے بھائی پانی میں تو پھر اس صورت میں وہاں سے بھی وضو جائز نہیں ہوگا اچھا اور کتنا ہونا چاہیے کم از کم بھائی بڑا تالاب کتنا ہے کم از کم دہ, دہ بھائی جی اور اچھا اب ایک تالاب ہے بھائی چلیے یہ ویسے دیکھو دس گز چوڑائی اور دس گز لمبائی دس دربے دس کتنا ہوا سو دس دربے دس کتنا ہوا معلوم ہوا جو تالاب دس دربے دس گز ہوگا وہ کہلاتا ہے سو مربع گز یہ تالاب کتنا ہوا سو مربع گز زمین بھی اسی طرح ناپتے ہیں مولانا کوئی یہ آپ سے کہ سو مربع فٹ زمین میں آپ کو بیچتا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں پتہ نہیں کتنی بڑی زمین ہوگی بلکہ یہ کیا معنی ہے دس فٹ چوڑائی ہے اور دس فٹ لمبائی ہے یہ کتنے ہوگی زمین سو مربع فٹ ہوگئے <تصفح> سمجھ میں سو مربع فٹ آپ ایک ایک گز کے چکور چکور ڈبے اس میں بناتے جائیں مولانا پورے سو ڈبے بن جائیں گے اس کے اندر ہر ایک چوڑائی بھی ایک گز اور لمبائی بھی ایک گز تو یہ سو مربع فٹ ہوا اچھا مولانا ایک تالاب ہے معلوم ہوا تالاب سو مربع فٹ ہو تو پھر وہ بڑا تالاب ہے دہ درد ہے اچھا ایک تالاب ہے بھائی چار گز چوڑا ہے پچیس گز لمبا ہے کتنے گز چوڑا صرف چار گز چوڑا اور کتنا لمبا پچیس گز جی مولانا کیا حکم لگائیں گے یہ دہ دردہ ہے کہ نہیں ہے کیسے پچیس چوکے سو پچیس چوکے मालूम معلوم ہوا یہ بھی دہ دردہ ہے لہٰذا ایک جانب نجاست گر پڑے तो دوسری جانب سے کیا کر سکتے وزو اچھا ایک تالاب ہے والا نا بیس گز لمبا ہے اور پانچ گز چوڑا ہے کیا حکم لگائیں گے آپ کیونکہ بیس پنجے سو سو مربع گز گز ودیر عمیر کہتے ہیں مانا نا تالاب کو جوہر وغیرہ کو اور بڑا تالاب جو ہے اللہ وہ جو کہ وہ بڑا تالاب اللہ تحر احدو احد فی جی کہ حرکت نہیں کرتی اس کی ایک جانب بے طرف ایک آخر دوسری جانب کو حرکت دینے سے بھئی یاد رکھیں مولانا بڑا تالاب ہے یہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک جانب کا پانی ہلائیں تو دوسری جانب کا پانی نہیں ہلتا معلوم ہوا یہاں کا اثر وہاں نہیں پہنچتا سورہ سمجھ میں آ گئی آپ ایک جانب سے وضو کر کے دیکھیں مولانا آپ پانی وضو کے لیے لے رہے ہیں ہل رہا ہے پانی لیکن اس پانی کا دوسرے کنارے کا پانی ہلے گا نہیں سمجھ میں آیا پانی کی حرکت مراد ہے لہریں نہیں مراد آپ دیکھتے ہیں یعنی کنکر آپ پانی میں پھینکتے ہیں لہریں اوپر بنتی ہیں یا نہیں گول لہریں بن جاتی ہیں جو بڑی دور تک جاتی ہیں لہریں نہیں مراد لہریں تو ضرور دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں گے وہ تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں بلکہ پانی کی باقاعدہ کیا ہو حرکت ہو یہاں پانی ہلاتے ہیں تو دوسری جانب بھی پانی ہلتا ہو پھر کہیں گے کہ حرکت کا کروا جا رہا ہے بھر. سورج سمجھ میں آ گئی یہ یاد رکھنا قیمتی بات بتلا رہا ہوں آپ کو لہروں پر نہ جانا بھائی لہروں کا اعتبار نہیں لہریں تو بڑی دور تک چلی جاتی ہیں بھائی تو ایک جانب پانی ہلائے تو دوسری جانب کا پانی باقاعدہ کیا ہو ہلتا ہے وہاں بھی اتنا فرق زیادہ پہنچ جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ولغدی رضیم الدی اور وہ بڑا تالاب کے لایا تھا یہ رحدیہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا طرفی اس کی دو جانبوں میں سے کوئی ایک حرکت نہیں کرتی دو جانبوں میں سے ایک جانب ہاں حرکت نہیں کرتی بت کی تارف دوسری طرف کو حرکت دینے سے تو یہ جو بڑا تالاب ہے ازا وقات کی آہادی جانی بئی جب گر پڑے اس کی ایک کسی ایک جانب میں دو جانبوں میں سے آہادی جانی بئی یہ بھی تسمیہ تھا نون اضافت کی وجہ سے کیا ہوا گر گیا تو دو جانبوں میں سے کسی ایک میں نجاست گر جائے جا گلو امین الجانبل آخری جائز ہے وضو دوسری جانب سے جائز ہے دوسری جانب سے وضو جائز ہے جاستا لا پسلو السلے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست پہنچتی نہیں اس کے جانب تک لا پسلو پہنچتی نہیں الہ اس جانب تک بھائی نجاست اس جانب تک بھائی ایک جانب کو حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری جانب حرکت پہنچتی ہے اس کا اثر آتا ہے نہیں تو جب نجاست بھی ایک طرف گری ہے تو لازمی بات ہے وہ بھی دوسری جانب تک نہیں پہنچی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی یہ مائی جاری کے حکم میں ہے مولانا کس کے حکم میں ہے مائی جاری کے حکم میں ہے اور اس کے اندر جب ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وزو جائز ہے اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ نجاست کے اثر وہاں تک نہیں پہنچے گا بھائی کیونکہ ایک طرف حرکت دیتے ہیں پانی کو تو دوسری طرف پانی کی حرکت نہیں پہنچتی تو نجاست کا اثر بھی نہیں پہنچے گا لہذا دوسری جانب سے وزو جائز ہے اور یہ یاد رکھیے مولانا یہ وہ نجاست اس نجاست کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس کا کوئی ظاہری جسم ہو دکھائی دے مولانا سمجھ میں آیا بھائی میں نے آپ کو بتایا دہ درگاہ ہونا چاہیے بھائی دس ضربے دس شرعی گز ہونا اور ایک شرعی گز کتنے فٹ کا ہے ڈیڑھ فٹ کا اور عام گز جو استعمال ہوتا ہے تین فٹ یعنی عام گز میں دو شرعی گز ہیں وہ لوگ پندرہ فٹ زربے پندرہ فٹ کا ایک تالاب ہے اور کم از کم اتنا گہرا ہو کہ وہ چلو بھرے تو زمین نظر نہ آئے زمین نہ کھلتی ہو اس کی تو یہ نجازت ظاہری کا حکم ہے نجاست جس کا جسم ہے مثلا ایک طرف اس تالاب کے اندر دہ در دہ کے اندر مولانا ایک طرف مردہ کھڑتا پڑا ہے دوسری طرف سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وضو کیا ہوگا جائز ہوگا جبکہ اس پانی کے دوسری طرف اس کا کوئی اثر معلوم نہ ہو گئی سمجھ میں اوفاقہ جو اس کے ہوئے رنگوں ذائقہ اس میں کسی میں تبدیلی نہ آئی ہو اور اگر اس میں ایسی نجاست گر پڑے جو دکھائی نہیں دیتی مانا نا مثلاً پیشاب ہے یا شراب تھوڑی سی گر گئی یا خون تھوڑا سا گر گیا وہ مل گیا نظر ہی نہیں آتا تو اس صورت میں اب چاروں طرف سے وضو جائز ہے جس جانب گرا ہے اس جانب بھی کیا ہے وزو جائز ہے کیونکہ میں نے بتلایا یہ کس کے حکم میں ہے مائے یہ مائے جاری کے حکم میں ہے وہی سمجھ میں آئی سورت بھائی تو ایسی نجاست گرے جس دکھائی نہیں دیتی بھئی تو اس صورت میں چاروں طرف سے اس کے حضور کرنا جائز ہے <تصفح> وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَا إِلَىٰ يُفْسِدُ الْمَاءَ اور موت ما ایسی چیز کی لَيْسَ لَهُ کہ نہیں ہے اس کا نفس خون سائلت بہنے والا موت و موت ما لیس لہو نفس سائلتن اور موت ایسی چیز کی کہ نہیں ہے جس کا بہنے والا خون فلمائی موت کس چیز کے اندر بھئی پانی, پانی, پانی, پانی میں لا یقصد الماء یہ پانی کو فاسد ہے بھئی ایسی چیز بھئی جی بہتا ہوا اور یہ تو خون تو نجس ہے آپ نے وضو کی بحث میں پڑا تھا اگر خون بدن سے نکلا ہے تو اس سے وضو کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا لیکن شرط لگائی تھی یہ خون کس قسم کا ہو بہنے والا. بہنے والا یعنی اتنا ہو کہ بہ سکے معلوم ہوا بہتا ہوا خون نجس ہے تو ہر وہ جانور جس کے جسم میں بہتا ہوا خون نہ ہو مالانا قید لگا دی تو جب خون اس کے جسم میں نہیں ہے تو وہ پانی کے اندر مر جائے تو اس کی وجہ سے پانی نجاست نہیں بھائی نجاست تو تھی خون اور خون تو اس کے بدن کے اندر ہے ہی نہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو اسی لیے کہا بو تو ماں اور موت ایسے جانور کی لئی سل ایسی چیز جانور وغیرہ کی لفسن سا تن کے نہیں ہے اس کا ایسا خون جو بہنے والا ہو نفس خون کو کہتے ہیں سائلہ بہنے والا تو ایسے جانور کی موت جس کا خون بہنے والا نہیں ہے فی یہ موت کس چیز میں پانی تو پانی میں ایسے جانور کی موت جس کا بہنے والا خون نہیں ہے لا سلما یہ پانی کو فاسد نہیں کرتا کل بقی جیسے کہ کھٹمل ہے بھائی کھٹمل اور پسو کو کہتے ہیں بھائی کھٹمل اور پسو کل بقی جیسے کہ کھٹمل مل یا پسو و زباب اور مکھھی بھائی عام یہ جو مکھھی ہے ہمارا نا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں زباب بھائی زباب یہاں آپ کو ایک ادبی نقطہ بھی بتلا دیں بھائی زباب کو زباب اس لیے کہتے ہیں کلا زبا آبا زباب کو زباب کیوں کہ زباب آبا کیونکہ جب بھی اس کو زبا دور کیا جائے آبا یہ پھر آ جاتی جتنی دفعہ اڑاؤ یہ پھر کیا ہوتی ہے آ جاتی ہے تو زبا کا معنی ہوتا ہے دور کرنا آبا کا معنی واپس آنا تو اسی سے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا زباب سمجھ میں ہے دفعہ اس کو اڑا اڑاؤ گے پھر آ جاتی ہے پھر تنگ کرتی ہے کل بخش جیسے کہ کھٹمل ہے زباب اور بھائی ان کا دیکھو بہنے والا خون نہیں و زباب اور مگھی ہے وہ زنابیر زنابیر جمع ہے زمبور کی زمبور بھیڑ کو کہتے ہیں بھائی یہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی یہ زرد رنگ کے جو کاٹنے والے بھائی یہ بھیڑ وغیرہ مختلف قسمیں ہیں اس کی بھائی ول جمع ہے آقرق کی بچھو کو کہتے ہیں مالا بات سمجھ میں آئی بھائی یہ کچھ مثالیں ذکر کر دی भाई اب اور بھی کوئی چیز پانی میں مرتی ہے آپ دیکھیں اس میں بہنے والا خون ہے تو پانی نجس بہنے والا خون نہیں تو پانی بھی نجس نہیں و مو تو ماں یہ اور موت ایسے جانور کی یہ عئی سفیل جو پانی میں زندگی گزارتے ہیں آج کا معنی زندگی گزارنا اور موت ایسے جانور کی یعیش شفیل ماں جو کس کے اندر زندگی گزارتے ہیں مانے پانی میں جیسے آگے مثالیں آ جائیں گی لا یوکسی الماء تو ایسے جانور کی پانی میں موت لا لایوسید الماں یہ پانی کو فاسد نہیں کرتی کس سما کی جیسے کہ مچھلی ہے بھائی مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے اب وہ پانی کے اندر مر گئی تو آپ یہ حکم نہ لگانا پانی نجس ہوا بلکہ اس کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہو ذیخ دیائی ذیخ دیا پڑنا بھی صحیح ضف دع پڑھنا بھی صحیح بھائی وہ ذخیر اور مینڈک ہے بھائی مینڈک بھی کہاں پانی زندگی گزارتا ہے بھائی پانی محمد. کے اندر بھائی پانی میں پیدائش ہوتی ہے پانی میں زندگی گزارتا ہے گزارا سرطان اور کیکڑا ہے بھائی. کیکڑا ہے اس کی بھی پیدائش کس کے اندر بھائی محمد. پانی میں اور زندگی بھی کہاں گزارتا ہے محمد. پانی. محمد. تو یہ, یہ چیزیں پانی میں اگر گر... پانی میں اگر یہ مر بھی جائیں تو پانی نجس نہیں وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اسْفِعْمَالُهُ فِي طَحَارَةِ الْأَحْدَاثِ اچھا بھئی مائم مستعمل ایک شخص نے وضو کیا وضو کے بعد یہ جو استعمال صدہ پانی ہے یہ مائم مستعمل ہے یہ کیا ہے؟ مائم مستعمل, مائے مستعمل یعنی وہ پانی جس کے ذریعے کیا کی گئی ہے پاکی ہاوس کیا گیا پاکی حاصل کی گئی سمجھ میں نجات تو نہیں ہے اس پانی کے اندر بھائی ایک آدمی نے کیا کیا اس سے بھائی نجاس کو اگر اس سے دھویا ہے پھر تو وہ نجس ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں عام پانی کی بات کر رہے ہیں جس کے ذریعے کسی نے پاکی حاصل کی لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نجاس ہاں یہ مائ مستعمل ہے کیا اب اس سے پھر کوئی وضو کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں مالا اس سے پھر کوئی وضو یا غسل یہ پانی استعمال ہو چکا ہے اب اس کے ذریعے پھر پاکی حاصل نہیں کی جاتی سمجھ میں آگے. اس پانی میں کوئی نجاست ہے اس کی تو, تو بات ہی نہیں آپ استعمال شدہ پانی آپ نے وزو کر لیا کوئی نجاست نہیں ہے صرف وہ استعمال شدہ پانی برتن میں اکٹھا ہو گیا تو کیا اس سے پھر پاکی حاصل کی جا سکتی ہے وضو کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں ما مستعمل ہے استعمال شدہ ہے اس کے پاقی حاصل نہیں تو کہتے ہیں اور مائ مستعمل جو ہے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا فی تہارت الحداس کس سے پاکی حاصل کرنے میں تمام حادثوں سے پاکی حاصل کرنے میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے بھائی چار سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی ہاں اس پانی کے ذریعے آپ کے کپڑوں پر تھوڑی سی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھونا جائز ہے اس کو دھونا جائز ہے سورج سمجھ میں آگئی گئی ولما مس <اُلْمُسْتا> تو حدث کا تو پتہ ہے بھائی میں نے بتلایا تھا دو حدث دو قسم پر ایک حدث اصغر اور ایک حدث بے وضو ہونا کیا کہلاتا ہے حدث اصغر اور جنابت میں ہونا یہ جن بھی ہونا ایک حدث اکبر ہے تو ہر قسم کے تمام حدثوں سے پاکی جائز نہیں اس کے ذریعے ول اچھا بھائی آپ نے یہ تو صاحب قدوری بتلا دیا کہ مائ مستعمل کے ذریعے پاکی حاصل کرنا جائز مائ مستعمل کہتے کس کو ہیں صاحب قدوری اب خود آپ کو بتانے لگے کہتے ہیں ولمست اور مائے مستعمل جو ہے مائ مست ہار وہ پانی ہے جس کے ذریعے زائل کیا گیا ہو کسی حدث کو جس کے ذریعے کسی حدث کو کیا کیا گیا ہو <سطور> بھائی آپ کو حدث اصغر لاحق تھا آپ بے وضو تھے آپ نے اس پانی سے وضو کیا ہے جب وضو کر لیا تو حدث زائل ہو گیا یا نہیں ہوا ہوا <سطور> <سطور> <سطور> تو ہر وہ پانی جس کے ذریعے کسی حدث کو دور کیا گیا ہو زائل کیا گیا ہو وہ کیا ہے مائے مستان <سطور> تو کہتے ہیں ولم ال اور مائ مستعمل مَا جو ہے کل ما ان هَرَ ایسا پانی ہے ازیلا بھی ہی ہدس جس کی دور کیا گیا ہو کسی حدث کو اوس تو بدنی یا اس کو استعمال کیا گیا ہو بدن میں قربتی قربت کے طریقے پر بھائی یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھائی یہ تو جائز ہے ایک آدمی فجر کے وقت وضو کرتا ہے اور ساری نمازیں اسی ایک ہی وضو سے پڑھ لیتا ہے کیا کرتا ہے اس کا وضو برقرار رہتا ہے اور وہ پانچوں نمازیں اسی ایک وضو سے پڑھ لے لیکن افضل کیا ہے ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے سورج سمجھ میں آ اب آپ نے کیا کیا اصر کی نماز کے لیے وزو کیا اس سے آپ نے نماز پڑھ لی مغرب کے وقت آپ کا ابھی وضو ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں دوبارہ وضو کر لیتے ہیں تو کیا یہ جو وضو پر وضو کیا مولانا یہ بھی مائے مستعمل ہوا یا مائے مستعمل نہیں کہتے یہ بھی کیا ہے مائع یہ وضو آپ نے کس لیے کیا تھا مولانا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں زیادہ فضیلت ہے اس کی سورج سمجھ میں آ تو یہ قربت ہے اور قرب اللہی حاصل کرنے تو ہر ایسا پانی جس کی کسی حدث کو زائل کیا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے بدن میں علاوہ جل قربتی کس لیے قربت کے طریقے پر بھائی یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے دیکھو اب اس پانی کے لیے کوئی حدث نہیں ظاہر کیا گیا کیونکہ حدث تو آپ کو لاحق ہی نہیں ہوا تھا لیکن قربت کے لیے استعمال کر لیا گیا تو بھی یہ مائ مستعمل بن گیا چلیے مارانا بس بہت المران اللہ عالم بحقیقت الکلام